اللہ چلے گا جو کچھ انسان کو زندگی میں ہونا ہے نہ ہونا ہے وہ اللہ تباد بتا دیتے بلکہ جانتا کہ ہے تو کتنی دفعہ لگ پائے گا تو کتا ہے اللہ اس کے بعد انسان کو دخل ہے کام جو ہونے یا انسان کی کوشش کام کامیاب ہے میرے عزیجوں اور دوست دین کے بارے میں جتنے بھی تالات وابست ہوتے ہیں اور سوالات پیدا ہوتے ہیں پورے خدا ان کے خطوط کی صحیح مارکت کے نہ ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو اللہ تبار تعالیٰ نے جن عقیزوں پر دیال اور ملام کے ذریعے مان لانے کا حکم دیا ہے تو سب کے سب کسی نہ کسی سورج سے جا کر اللہ کبار کٹالہ ہی کسی کے ساتھ متعلق ہو جاتے ہیں اس کی کسی اس کے آماد اس کے اپال اس کی قطبت کے ساتھ ہر چیز متعلق ہوتی ہے تو میں فتح کروں بات کمپیوٹری جوانی تک بات وہاں اوپر جا ہوتا کرتی ہے اگر حقیقت میں تقدیر کا مسئلہ جو ہے یہ تقدید کا مسئلہ امول طور پر ذہنوں میں آیا نہیں کرتا اور سلام نہیں تھی اسے کھول کر غذ کے ساتھ کس لیے بیان نہیں فرمایا کہ جب مارفط میں دور ہوگی تو انسان اس کے پہلے غلط نظریات قائم کر دیا کرتا ہے تو خدا کی معرفت مارفت تمام ہفتے ہو ہم لوگوں کو نصیب نہیں ہے اس بنا پر ہم کچھ سارے میں تالاب میں پھل جایا کرتے ہیں وہ مثال ہے हमने किसी किताब में पढ़ी एक हाथ था और सात अंडे उसे देखने के लिए चले गए एक अंडे में उसको पेड़ हाथ फेरा कहता विवाह की तरह किसी के हाथ में उसकी साँध वो कहने लगा पत्तून की तरह किसी के हाथ में धुन आ गई वो कहता है रस्सी की तरह है किसी के हाथ में शां आया वो कहता है वो जो है पंखे की तरह है سات آدمیوں نے سات ساتن کہی لیکن سب سب شاخل جو غلط تھیں اس کی وجہ یہ تھی کہ پورا ہاتھی سكھائی نہیں دے رہا تھا اگر پورا ہاتھی دكھائی دیتا تو ان میں سے کوئی تقریر آدھی سات نہ چاہتا ہے اسی بنا پہ یہ دن سے مسلم كے تالات كس وجہ سے بابل ہوتے ہیں دن میں كئی کمی سوچائی نہیں ہم نے پورے دین کی تقریر کو دیکھا نہیں اس كے كچھ ٹھیک سے نہیں دیكھا كیوںكہ ہمتیاں اب سلام پیش كرتے ہیں اور ہمارے دلوں پر سنچتے ہیں تقدیر کا مسئلہ کا جہاں تک, ناق، تک تعلق ہے تقدیر کا مسئلہ جہاں تک کہ ناقب کا تعلق ہے ایک طرح سوا جو ہے یہ اللہ کی صفات کے ساتھ بڑھا ہوا ہے حقیقت میں تقدیر اللہ تعت کی مختلف صفات کا تقصر ہے تو تقدیر کا مان لانا ایک معنی میں اللہ کی صفات سے نتائی اور اللہ کی صفات سے مختلف رخوں کو مان لینا ہے اور اگر آپ نہیں دیکھیے کہ تقدیر کیا ہے کہ تقدیر کس رخ دنیا میں چل رہی ہے اور یہ تقدیر انسانوں کو کس وقت انسانوں کو اس کو ماننے کا کہا گیا اور یہ اثر انداز ہوتی ہے یا نہیں اس نے انسان کو قوت کو خلگ کر لیا یا نہیں خلک کیا یہ مختلف سوالات پیدا ہوتے ہیں آپ ساری فخر ہوتی اور سہی بات جو ہے وہ اس چیز کو دیکھ کے تو و الٰہی کو ہے عربی لڑکوں کے لوح اور لوگ کے لوہات کو ستر اجتروں تقدیم تقدی کہتے ہیں اندازہ لگانے کو حقیقت میں تقدیم کو ہے جسے اندازہ علاج کیا ہے اللہ کا اندازہ ہے لیکن اللہ کا اندازہ ہم بھی اندازے لگایا کرتے ہیں انسان بھی اندازے لگاتا ہے اور انسان جو اندازے لگاتا ہے ان کے مطابق وہ اپنے ملک کی یا اپنے علاقے کی یا اپنے گھر کی یا اپنے شہر کی یا اپنی زندگی کی پلاننگ کیا کرتا ہے انسان کو پورا ہی نہیں ملتا وہ غیر سے ناواف ہے ہم ہم سارے سارا پلاننگ کرتے ہیں پہلا ساؤں پہ ہم نے منصوبہ بنایا دوسرا بنایا دوسرا بنایا ہمارا اندازہ یہ تھا کہ اس سے کتنا خرچ ہوگا کتنی آنٹن ہو جائے گی اور منصوبہ تو ہم نے بنا لیا تو آنٹن کی جہاں سے ہمیں امیدیں ہو گئی وہ ہمارے جانے مزاج کے تھے ان کی जमीन पर सिकल पड़ गया और आमदन में कम लोग हमें अपने मंसूबों में अगर घमित करनी पड़ गई आगे पीछे करना पड़ कर गया अगर हमें अंदाजा होगा उस वक्त हम प्लानिंग कर रहे थे تو عام طور سے جو دوائیں ہیں ان دوائیوں میں کئی نافذ ہونے والی ہے تو ان لوگوں کو ہم شروع ہی نظر تھے لیکن کیونکہ ہمارا دل نافذ تھا اور ان انسان کا دل ان نافذ ہوتا ہے وہ سل کی خبر نہیں جانتا وہ سل کی خبر نہیں جانتا وہ اپنی کٹھی کے پیچھے نہیں جانتا وہ اپنے ہاتھ اندر سے نہیں سمجھتا اس کا پیڑ بھی اس کا علم انتہائی نہ اگر انسان کا نافق علم ہے تو اس نافک علم پر انسان کی پلاننگ جو بھی ہوگی وہ نافذ ہوگی انسان کی پوری کا دعویٰ کر لے کہ پوری پلاننگ بنا لے اگر یہ پلاننگ انسان کی جو ہے یہ کامیاب اور بالکل صحیح درد آ تو دنیا میں جو بڑی بڑی قومیں جنہوں نے شکست کھائی مثال کے طور پر ابھی آج سے کوئی اندازہ کیجیے تیس سال کا ہے تیس سال کم ہے ضروری میں جتنے سرما رہا تھا کیا کسی کو اسے ہمیں گناہ نہیں آ سکتا تھا کہ وہ دنیا کے اس پر کے ہٹ کر رہ جائے جس وقت وہ یونٹ میں آیا اور مونٹ کے ساتھ جسے کچھ گاؤں پر حملہ کیا جو اس کے ساتھ اس وقت چلا جا رہا تھا پہلے جو محافظ کی طرح اور کی ہر بات کو ہوتی تھی ہم اسے ایک انٹ تقدیف سمجھتے تھے کیونکہ سب کا چلا جا رہا لیکن تقدیر کے جو فیصل تھی اس تین نویل اس لوگ اسی تقسیم میں تین قدر تھی نہیں تھا اور کچھ میںا رہا ہوں کہ کس لائن کے سوچوں سے کٹ نہیں تھا کس گنا سے ایک دم بیال تک جو سب پر جا کے جا کے کچھ نے جو سب کھائی ہے وہ سمجھا نہیں اور وہاں پر پہنچا تو کو ہر پیٹ ہر ایک سے میں یہ سال کے تو پر ساتھ کہیں اگر اس کو سب اگر آپ نے کام کری ہے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ سب اپنے اندازوں سے کیسے کر رہا تھا لیکن جب پتہ چلا کہ کچھ بھی نہیں بولنے کا اور آپ نے جو کسی شوق پر مرا ہے جو اس کے لوگوں نے جو ساتھ میں اس کے پیپر روحمت کے پیپر پایا ہو چکے ہیں دوسرے لوگوں کے پیپر وغیرہ پایا ہو چکے ہیں ان میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا رحمت نے اپنے پیپر میں لکھا तो सोचे वो जो उनके वहां जो नीति की जो चाहते हैं राइट कर रहे थे वो है हाईकमान का भी हाईकमान से थी उसके निकल यकी होते थे उसके मैं सीधे पहले फानों घुमाओं तक भी नहीं होता था तो हम शिक्षक बहुत हाथ शिक्षक और शिक्षकाल जितने की होने के मुताबिक मैं जब मैं कुल ने बातें चुनती وہ جو تھا ایسا جرنر تھا کہ جس سے ہمیں اندازہ نہیں ہو سکتا تھا تو کہاں سے وہ حملہ کرے گا کہاں سے آئے گا پانی کا اس کی کوئی پتا نہیں ہوتا تھا لیکن ایک ہو گئی سب سے دورے اس میں چاند سب میں تل ہوا پیسے ہوا اس کا سبق نہیں دن ہے اس کا سبر سک دن نہیں ہے جو دوسرے کا جرور ہے اور ہم نے اس نے لکھا اس مقام پر وہ لکھتا ہے کہ فوٹنی اس ویسے دن ہے آ کے میرا لکھتا ہے کہ آپ کو لکھتا ہے کچھ میں کہ انسان سے تو میں یہاں کہوں صرف تقریب میں ان کے قتلوں کو تجوڑا ہوگا تو دبوڑا ہوگا لیکن غیر قطل نہ ہونا کا سبب ہے پلان کی ناکامی یہ نئے سال کے طور پر بات ہے ہر میں چاہتا ہوں انسان پہلے نہیں کیا سکتا سر سالہ تک سالہ منصوبہ بنا لیکن اس کے جتنے بھی منصوبے ہوتے ہیں سنگ ہوتا ہے وہ اندازہ نہیں بتا سکتا کہ سن کے ساتھ کیا ہوگا اس کے لاسان دیکھنے پڑ سب اس کے مقابلے میں آپ سب کام ہوتا ہے دن کے مطلب اپنی مانگا کی مانگ پہ لانے کے ساتھ ہوگا پہلے کتاب کے آپ مان لیجیے اور میں پہلے جب میں کتاب کا رکھتا آپ سمجھ تو خدا کا مانو تو جیسے اس حساب کا ہر سب کتاب کے ساتھ مانو خدا کو جیسے ہم اس کتاب بھی خالی کتاب کے بغیر بس اس کی جملہ کتاب کو ہر کتاب تم نام لاؤ ہر جب آپ خطا کر تم نام لائیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا خصوصاً اسلام کا کتاب ایسا کتاب ہے لیکن وہ موجود کا یہ کتاب ہوتی جو اسلام میں کوئی جانا اس no. کے مطابق خدا بندوص کی خلاف عالم خرائی ہے عالم مدعیب ہے اور کسی ازل میں پتا تھا کہ قدر نہیں کیا ہوتا اسلام کے عقیدے میں خدا ازر میں جانتا تھا کہ قدر میں کیا ہوتا دوسری طرف دیکھیے خدا اسلام کا عقیتا ہے کہ خدا عصوم ہے اس کا کوئی کام جس میں کسان ہو نہیں سکتا और ये जितनी भी बातें हैं ये चुनाव के खाते है अगर आप किसी नेता या अध्यक्ष का हो किसी खारिद को आप मानेंगे किसी मजलूक से तो आपको लागू में मानू न करेगा केवल प्रताप सिंह का हाल में आप ऐसे खालिद का तस्वीर नहीं कर सकते जो कुदरत से बधायक हो जो धुल से बधायक हो जो इलाजों से बधायक हो जो देश को है ऐसे उससे नाजुक हो समझे तो कुमार अगर निगम तब यह था कि अगर क्या होगा कुटान के पुदूख हसीम थे उनका जो आरती है वो किस्मत के साथ मरम है कुदान आदमी है अपनी किसमत से जो चाहते हैं कम होते हैं मजदूर के जितने से छुले हैं उनकी बात के साथ कायम है जो उनका निरादा हो जाता है वो निका सकता और खुद किसी काम है फिर की तो हाईटानी है इसमें ये नहीं हो सकता तो खुदा के अनुजाते में किसी किस्म की कमी बातें हो जाए किसी तौर ऐसी खुदा आलुक है खुदा नालिक है और खुदा साक्षा है और उसकी साक्षात है सब इक्ति है जो चाहे कर दूसरे को जो मोबाइल को मुस्तर करते वो सब सकता है वो कार्य हकीसी है वो मुआवरे हकीसी है सब कुछ है میرا کیا تھا الحمد للہ ہم اگر کہیں تو قرآن کے جاننے کے لحاظ سے ہم یہ جی کہیں گے کہ الحمدللہ کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی کتاب جمال و نادان و نادا کما یہ جماعت کتنی بھی کتاب اللہ ہے ہر اس پسند کو آپ دیکھنے میں تبدیل کا یہ پسند منٹر اللہ کی کتاب تبدیل کا پسند ہے اللہ کی حکمت نے کیا کہ وہ پیش اس مخلوق کو پیدا کرے گا ایک اس مخلوق کو پیدا کرنے سے جب اللہ نے ارادہ کیا تو جس وقت اللہ ارادہ کروا رہے تھے اللہ کا علم کی بات سے کتاب نہیں تھا جس وقت اللہ علین تھے ان کو یہ معلوم تھا کہ اب تک کیا ہونے والا مثال کے طور سے میں پوچھتا ہوں تو جہاں اندھیرا رخ ہو دل ایک آپ ایک طرف سے پیچھے سے سلچ لائٹیں فیس لائٹ جہاں تک فیسٹل چلی جائے گی وہاں تک چیزیں ہو سکے ہوشی چلی جائے گی سب دھیرے دل میں علاقوں کی فیس لائٹ مزدو اور اصل میں بڑی سک خدا سارا کافی تھا پتا کا ان سداس ہو سکتا اب فیس بھی ہونے والا تھا اوشک जो सुबह तरी में था बात कर मानते हैं तो सुबह सलीन हमेशा तक के लिए है ये बात बागें है तो उसको अगर मालूम था तो अगर तक क्या होगा ठीक है और इस तरह से अल्लाह का अलाजा फिर उस समुदू से साझा करने का इरादा हरमा रहे थे अल्लाह चिंतित थे और उनकी हिम्मत थी हर हिसमत के तौर पर हर प्रतापनी हर हिसमत को बनता जान ले یہ کہ ہمارے تک بات نہیں لیکن بہت حال دیکھو آپ جب کوئی تقریب کرتے ہیں یا بیان کرتے ہیں آپ طور پر آپ کچھ نوٹ لے لیا کرتے ہیں اللہ سداؤ پتالا یہ ایسی بات نہیں بلکہ اللہ میں جن چاہے ان کی حکمت کا یہ ارادہ ہوا کہ جو ان کا علم ہے آپ جانتے ہوں گے کہ ہمارے عقیدے میں ایک دو ہے لوگ ماسکتے ہیں اللہ سداؤ تو اب ابھی واقع کیا ہے بلاسٹ کی بلا سکتی خدا کی طرف ان باتوں کو محسوس کیا سنگھ نہیں ہوتا لیکن سنسانوں جس کی نہ پڑتا ہے کہ مولانا نے ایک انسان پر کہا کسی چاہتے نے ان سے سوال کیا تو خدا کسی ان کی ساتھ وہ انسانوں سے کیسے آ کر بات کر سکتی ہے اور انسانوں کی گولی میں وہ کیسے بول سکتا مولانا نے اس کے جواب میں کہا اس لوٹ ہے تیسری کو لگ بچے کے لاپئے انسان سب سے چھوٹا بچہ ہوتا ہے انسان اس کے ساتھ چھوٹے اس کی زبان کر سکتی ہے بچوں کی طرح بچہ ہم کر کرتا ہے اگر تو سب نہ ہر سب کا ہو بہت ہی اصل مند ہو لیکن بچے کے ساتھ بچہ ہو جاتا ہے ہر بچہ اس حساب سے ہوتا ہے تو صاحب کسی کو ساتھ سکنے صحیح لیکن مخلوق کے ساتھ اس وقت صحیح مخلوق اگر ایسی بات کرتے تو ہم سمجھ لیں سرتے تو وہ بطور کرتے اس کتاب نہیں چاہیے حساب تو اب اللہ, کی اللہ, اللہ کا بات پتا ہے اپنی حکمت سے میں چاہو حساب کہہ رہا تھا اللہ نے ارادہ کیا کہ اللہ کا علم وہ مخلوقات کے میں منصوبہ بنایا تھا اللہ کے منصوبے کی جدید سچی لاکھ سچی لاکھ کو لے کر جس بھی تک کو آپ نے سکھایا جس بھی آج تک سب ہم کے لیے جو اللہ کی اللہ کی حکمت کا اختصاد یہ ہوا کہ وہ کچھ بھی ہونے والا ہے اسے اللہ اپنے ان سے ایک جگہ سے مخلوط تھی یعنی لوہ محسوس سے محفوظ کرتے لوگ کہتے ہیں پکسی کو محفوظ محفوظ ہوتی ہے پکسی اس پر کہا اللہ ہے کہ قدم کو تازہ کیا اس سے ساتھ لکھتے اس سے لکھ دیا جو کچھ پرامرشک ہونے والا تھا یہ اللہ کے اندازہ ہے جو کہ آپ کردم روپ کہتے ہیں ये अंग्रह उसके बारे में तो मखलूक का मखलूक क्या होने वाली है क्या करेगी सब कुछ सीखने के हिसाब है हर जो सब कुछ नहीं वापिस में रखा गया श्रेट किया गया इसे कहा का तक اندازے علاقہ کیا اب اندازے علاج اس میں جو بات دنیا کے سمے مصروف کی بات ہے اس میں جو مہندی سے تقدیر سے لکھنے میں اللہ کا آگاہ ان میں کام کر رہا تھا اللہ جس مخلوق کو اختیار دے رہا تھا تو اختیار نہیں کر رہا صحیح ہے مثال کے طور پر اگر آپ کو ایک یقین سے کے سے حالانکہ انسان صحیح یقین نہیں ہوتا نیپال کے طور پر ڈاکٹر آئے ڈاکٹروں نے اندازوں سے کہا کہ پانچ دن کے ساتھ فلاح نزیس جو ہے وہ مر جائے گا کہ دو سال کے بعد اس کی حالت خراب ہو جائے گی میرے ڈاکٹر نے کافی اچھا پیسے دیکھا میرے ہے وہ مرتبہ تو, تو وہ کہنے لگا وقت بخت وقت بخت یہ سختی چلی جائے کہ وہ ہمارے ساتھ اس کا علاج نہیں میں نے کہا تیرے ساتھ میں میرے میاں کے اس نے اپنے اندازوں کے مطابق کیا अब अंदाजा है तजावत पर मजूँ है तो खुद का अंदाजा जो है तो कर नहीं वो तजाव पर मजमू नहीं है वो हकीकत ज्यादा नहीं हूँ जवाब जो साथ हमारा होता है वो दुरुस्त हो जाता है और वो जो जाता कहीं जाता है हमारे दोस्त की वो हकीकत कहीं कहीं जाते लेकिन पुताहूं के कुछ दूसरे अब मैं भी कह रहा था कि अब अगर किसी शख्स ने आपने झूठा दिया कि पांच मिनट बाद فلاقت مر جائے گا ایسے بھر گیا تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ فلاح نے اسے مار دیا یہ آدمی کہیں گے کہ داخلے مار تو ایک خبر ہی تھی اسے تو کوئی خبر ہی تھی یہ نہیں کہ میں ہو جائے وہ جب سے بیٹھے گا اس کی ساتھ کو کافیا صبح سے ایک آدمی بٹ اس کے ساتھ اللہ کے جنڈے کی ساتھ سے بیٹھے کے ساتھ سب نیچے آگے گا तो क्या मैं तो नहीं देखता साफ काटी नीचे आ गया कहने लगा हो ना हो किस कर अगर पटाई थोड़ा मुझे पता से मैं कम नहीं मैं कुछ पता नहीं मैं यहाँ एक लंबा लसीफा है तो किसी को मैं व्यक्त कर रहा था कि लोग और आप खड़े दोगे तो वो सबका मारने वाला नहीं होता उसी तौर को तकदीर में लिख लेना ये तकदीर सब आपको बता देना तो तकदीर पिताज में तुम्हारी तकदीर ले गई है तो आप इसे मजबूर नहीं कर गया तकदीर का आपको आपका त्याजित गया मेरी बात आई हो मैं व्यक्त करना चाहता हूं ये तो ये अर्थ कह रहा हूं कि तकबीर में जो लिखा हुआ है वो खुदा का इन है खुदा की खबर है और खुदा के तिल में गैस एक मजमूमा है जो कि जो है माफूस में मशीन में मौजूद है और उसका इन मुखा आपको किसी को नहीं दिया ठीक है न हमने तो किसी को ही नहीं दिया गया तो तुम्हारी तकबीर مجھ کے کہا میں نے تقریر کروال کیا تو ایک مشکل <تصالت> فخر بات فرمائی ایک فرمایا تقدیر سے جائے تو نہ کیا فرمایا تقدیر جب دنوں پر کھلتی ہے وہ بات نہ ہی ہوتی ہے ہار میں وہ تقدیر ہے مجھے پتا ہے کہ میری تقدیر میں اس پل سے بات کیا ہے اور تمہاری میں آپ سے کسی کسی بیماری میں خال کے بعد کیا لکھا ہوا جب تقدیر کا ہمیں علم ہے نہیں تو ہم کیسے کر سکتے ہیں کہ ہم تقدیر کے ساتھ مل کر چل رہے ہیں یہ پھر اللہ کا علم ہے یہ علم کی بنا پھر خداوند بند خطوط نے آپ کا اندازہ پہلے کر سکا ہے آپ کو کھیلا نہیں آپ نے ایک عمل کر لیا جب آپ کا عمل مجبور سے آ گیا تو ہم کہیں گے تجھے تقدیر میں لکھا تھا یہ سب نہیں تقریبا تو گھر پکو مٹر جیسے امریکہ دور میں آ جائے گا تو خدا کا خدا تھا انڈیا کا مل پتا تھا کہ یہ ہوگا یا فرون اللہ کو علم تھا کہ یہ ہوگا یعنی ہم نے اللہ کو بھی مکا ہے وہ ہے کہ وہ انسان کو مجبور جا رہا ہے انسانوں کے سامنے جو کوئی بات نہیں دوسری بات کی انسانوں کو جو کیا گیا ہے تو انسانوں کے سامنے لئے محفوظ کو کھو کر نہیں سکتا گیا جیسے انسانوں کے سامنے تبدیل کو نہیں کھولا آسکام کو کھولا اور ان کی سکھا کو اس سے زیادہ وہ کھولا اور انسان کو یوں کہا اللہ خدا بتالا نے کہ دیکھو میں نے یہ مخلوق کو پیدا کیا, تمہیں کیا. تم نے بھی اس نے پیدا کیا اور تم انسان ہو اس مخلوق ہے تم اس مخلوق کیوں جا رہے ہو اس مخلوق سے بھی تم نے اس کرنا ہے لیکن اس مخلوق نے اس کے فائدے پورا کام کردے کی راہ کر سوا نہیں ہوگی بلکہ یہ راح جو ہے اس دکھ سے ہوگی کہ تم میرے ساتھ سے کام کرنے کی جا رہے مخلوق سے اور جب ہم دنیا میں آئے تو اللہ خبر و نے ہم میں کچھ کتاب رکھی کس بھلائی کی کتاب کس برائی کی کتاب اور ہمیں اختیار کیا گیا قتل کی گئی ہوا گیا دل کیا گیا اور قرآن نے کہا سفر ہم نے انسان کو اس کی بھلائی کی سمجھا دی اور اس کی برائی کی سمجھا دی दोनों सब हमको छोड़कर सकती चाहिए और हमने तो कहा कि अपने अब को इस्तेमाल करो और अब को इस्तेमाल करते हुए जो हरी लाइन है उस बुरी लाइन है तो है। आप अगर आप किसी नेति का इरादा है लेकिन को लेकर समझते हुए तो क्या آپ کو اس ادارے میں اللہ سبار کے دائرے میں اپنا کوئی خصوصی حکم دے کر آپ کے اس علاقے کو روکا اور برائی جب آپ کر لیں تو برائی کو صرف بند میں روکا اللہ آپ کو اختیار کیا لیکن سب سب برائی کروڑ تک لیکن اللہ نے اپنی چہر کو لے آپ کے انصاف وہاں سے قہم ہے اللہ انسان کا مارک علاقہ مختلف علاقہ کا تعلق ہے یہاں جا کے ہم کہتے ہیں لیکن ہم یہاں آ سکی ہیں پیسے بھی ہیں پنسد بھی ہے سرسک بھی ہیں اپنے کام بھی کرتے ہیں اور اب ہم سے حکومت کا قانون جو ہے لاگو تو ہے لیکن قانون میں ہمیں دیکھا بتاؤ متھی کسی طور نے ہمیں جو فیصلہ نہیں کیا یہ اللہ کے کوئی کا سبقہ ہے کہ یہ محسوس ہے ہم سے اختلاف کرتے ہیں اگر ہم کچھ پہلے سے تو تقدیل میں ہمارے یہ لکھا ہوا ہے ہم ہاتھ پر ہاتھ ہلکے پیس جائیں تو یہ تقدیر سمجھتا نہیں ہوگا یہ سات کو سمجھتا ہوگا یہ کا سمجھا ہوگا ندیوں میں سے کسی نے بھی اختیار ہو اس بار میں ایک مقام پر لکھا کیسا ہے مولانا روپ کو خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے ایسے ریتے بستی میں خاصا نے جب نو نہیں ہاتی سے جب ستر ہے سوال کرتا ہے ایسے ریٹے بس آسان جب لو نہیں سمجھا حقیقت جب مولانا میدان سوئے شیر میں اس کا جواب دیتا ہے میدانا روپ کے شیر میں میدان اسے دھو کہتے ہیں سال کا دیکھو تقدیر کا سمسیا جو ہے اگر اس کی گنا تم ہاتھ تھوڑے پھر بیٹھ جاؤ عمل کو تھوڑے پھر بیٹھ جاؤ تم یہ تقدیر کا اکثر نہیں یہ تمہاری اپنی بینتی سب ہیلتی سوچائی کا سبب ہے اپنے سب کے آپ کو سب کو بھی سامنے جیسے سب روپئے ہیں सब जो हैं, कर हैं, है। होते हैं पास है। के भी सब होते हैं सब एक सस्ट का मिल जाकर दिखाता है तो कल के भी सब होते हैं जो तो पाकिस्तान में कोई चाहते हैं हमें होता है हर तकदीर का मसला फोटो द्वारा जो समझा तो मोहम्मद शौकुर ने समझा हाथ द्वारा बहुत तकदीर के मसले का लाने वाला नहीं तो पाकिस्तान में मोहम्मद शौकुर की जिंदगी कि میں نے کہا تھا کہ کسی بھی زندگی سے کھلی نہیں لیکن محمد وسلم کی زندگی میں کیا آہار نہیں آپ کی زندگی جتنی قانونی زندگی ہے وہ جتنی محرت کی زندگی ہے زندگی نہیں اس کے ساتھ ان سے ان لوگوں نے وہ کون سے پھران کی زندگی کو دیکھو چندرواہو وہ ہم تک جب مطلب اپنے صحابی چلے تھے سب ان کے صحابی آپ دیش سکتے چلے ان آپ چلے کر رہے تھے ان لوگوں نے پاکی بات نہیں چاہیے जैसे उन्होंने अपने अलग से जो साबित कर दिया था वो हम आहकार के पाबंद हैं हम तो आहका पर चलते रहेंगे आहका की पाबंदी करते चले जाएंगे उदाहरण हमारे साथ देखी चली जाएगी दुनिया के खाते भी हमारे पदने में होंगे खाते हमारे पदों में होंगे تو یعنی تبدیل کا محسوس جو ہے وہ انسان کو الگ نہیں بناتا وہ الگ قریب ہے کہ آپ کو کھلا ہو گیا نہیں اس بنا پر آپ قریب میں نہیں چاہ سکتے تو تبدیل میں ہمیں سادھن کر دیا تو بنا کھلی نہیں علامت کریں کام کرتے ہیں ہم خود سچتا تبدیل میں ہمیں روک तकदील सुनकर खुल गई बता देती है देश में टिका सुनकर होती तब्दील किसी प्रति नहीं पुलिस नहीं बताया जाएगा इसलिए तकदीर का है ना समझ से हुआ है इसका खबरों में हिलते ये कुछ خبر نہیں کہ یہ خدا خراب ہے یہ ہے صرف خدا نہیں کہ ہر یہ یا خود سہیلی ہر من ہوا ہے سراپ کا بہانا بنا کر خبر سے جان ہے کہ تقریر کا تصور نہیں ہے کھلی نہیں ایک بار ہر کہ کھلی نہیں تقریب کھلی نہیں تو تب انہیں روکتی نہیں تھی تو تقدیر پر ایمان لانے کا فائدہ کیا تھا بات سمجھ لو تقدیر پر ایمان لانے کا فائدہ کیا تھا تقدیر پر ایمان لانے کا فائدہ قرآن میں بتایا یا تب دیکھو قرآن جو ہے کہ جو کی ہدایات کو سوچتی ہیں وہ انسان کو نقصان بنانے کے لیے آتی ہیں اس سے پر بات سنالنے کے لیے آپ ہی کے اسے اپنا نیچے پیمانے پر پہنچانے کے لیے آپ ہی ہے اور اس کے ساتھ انسان میں بجن ہند پیدا کرنے کے لیے آتی ہے انسان کو پہاڑوں سے پکڑا دے سمندروں سے پکڑا دے لیکن انسان کو لے جاتی ہے انسان کو پیسے نہیں جاتی ہے اب اس وقت ہیں تو قرآن نے تقریر کا جو فائدہ بتایا وہ کیا بتایا لا صاحلہ वला अला अलामा तकदीर तक इसलिए नाम ले आओ कि जब तकदीर तक कहीं तुम नाम लाओगे तो दोस्त मुझे तुम्हारे सामने जब तकदीर तक नाम होगा तो तुमसे कोई चीज फोट हो जाएगा मेरा बच्चा मर गया मेरी प्रोडक्ट जाती है मेरी बाश्ताही मुझसे चाहिए थे मैं तो नहीं लेकिन वही मिसाल के तौर पर जाए साही मेरी मुझसे चाहिए थे حکومت کے لیے اور تقریباً کفاشت کے یقین میں ہیں وہ کیا کرے گا آپ کو معلوم ہوگا جا رہا ہے امریکہ ہمیں اس وقت دنیا کے سب سے امریک ملک ہے جس کی کا ریسو دنیا کے کسی ملک نے کتنا سب سے زیادہ پرستیں جو ہوتی ہیں وہ سائیں ہوتی ہے امریکہ میں بولتی ہے ابھی میں تھا کہ یہ مدد سے ایک جنرل نے تین ہاتھ سے پوری جاتی ہے تو انسان کرتے انتہائی کمزور ہوتا ہے پیسہ لگتا ہے کہ انسان خود اپنا چھٹا کرتا پہلا جگہ اور دوسرا جگہوں کرتا جب انسان کو کوئی سولہ بڑھتی ہے جب تو سرکار صحیح ہوتا اپنے کو دکھا سکتا سب اس کو کاموں میں آئیے دل کے نام سب لکھتے سب جاتا رہا میرے آسا میرے دیا حضرت محمد مصطفاف حرک اللہ اللہ خلام آرسی اور نوازی کا دیسی کو ایک سوا بھیجوایا جبکہ مت کیا نواسی ہوتی بھی تیاری ہوتی ہے نوازی کا انتخاب ہوا ہر چار نواسی کو دیسی کو پیغام سے بھیجا بندہ مارا مسلم پوری انٹرویو کیا مسلمان ہر کچھ ہر سب کا ہے ہلکا ہے ہر چیز کا اللہ دینے والا ہے تو اللہ دینے والا اس کو ہر وقت مل کے ہے سبر کر اللہ سے اگر کیوں سچ نہیں لگا لیکن اس سے مرد کا کارن دیا تقدیر جو ہے جتنے بھی آپ کو ہو جائیں ہر گروپ میں مسلمان پر جتنی صرف جیتی جو سبھی مائنے ہوئے مسلمان کو آپ آ جائیں اور مسلم سب پہنچ جائے بھائی قسمت میں لکھا تھا زیادہ اور وہ آپ تک مت نہیں ہوں گے سب سے جاتا رہے ہیں بالکل آپ ٹائم لیسٹ ہو گئے خود بھی آپ کے پاس نہیں رہا لیکن آپ کا خود آپ کے پاس موجود ہے اور وہاں اللہ کا یقین موجود ہے اور یہ عیدہ موجود ہے تقدیر میں تھا خدا نے کیا مجھے کیا سمجھ بات سمجھے جانا اب فریش نہ کرنا نہ کرنا کس چیز کو جو دیہات سے جاتا ہے اب اس لیے نفسیاتی طور پر پہلے تقدیر کا جو اثر کرتا ہے وہ جو ہوتا ہے فون تقدیر میں تھا ہوگا اللہ نے لکھا ہے آبو ہے مالک ہے خالف ہے میری قسمت میں ایسا تھا ہو گیا جو ہمت نہیں کو نہیں اور اس کے بعد کوسی چیز سے ہوتی ہے نا جو انسانوں کو اکثر گزارا کرتے جو ہوتی ہے میں کچھ نہیں ہوں سیتان کے لائن کا گناہ سیتان نہیں چاہتے نہ کہ میں کچھ ہوں میں نے اپنے مال سے کائن کیا وہ قابل جو تھا مسا کے زمانے میں جس وقت ہمسا نے اس سے کہا کہ تھی جو ملا ہے اس لیے کہ کچھ اللہ کے رابطے میں دیکھتے اللہ کا حق ادا کرتے تو کہنے لگا کہ یہ جو مال میں نے کمایا ہے یہ میں نے اپنے مل سے گندگے سے کمایا ایک تقدر تھا ایک سرمیت تھی ایک اگانی ہے تو جب انسان کام کو کر لیتا ہے نہ انسان کے اندر لفظ لگا ہوتا ہے تو وہ انسان کے اندر ایک ضرور چپ پیدا کر دیکھتا ہے تقدر کی شک پیدا کر دیکھتا ہے اور تقدر کی سف جو ہے وہ کسی نے کہا تقدر آزادی میں لاپا کو بھی خراب کیا تھا یہ تقدر کی گٹنا ذریعے سے ہے کہ میرے تو میں یہاں پر سپنے ساتھ سن رہا کہ جس کے دل میں بتی برابر فکر ہوگا جب تک جیسے جہنگل میں ڈاک کر چکے ہوتی جنگلی کو اس کے دل سے کاف نہیں کر دیا جائے گا تو جنگل سے جان نہیں کیا جائے گا تو فیور جو ہے وہ کیسے تازہ ہوتا دیکھو ایک تو ہوتی ہے کچھ کتاب جیسے مثال کے طور پر کوئی ہسیمیں میں صبح کے آئینا دیکھتا بتنا دن لگتا رہتا ہوں زمانے میں ایک چیز میں میں حالانکہ میں سوچنے کے کیا کمال ہے تو خدا کتنی تھی مال آیا بجلی بے گئی اچھے پہنچ گیا اور زمین کو دیکھ کر چلتا نہیں پرانوں نے کہا کہ ایسے چلتے ہاتھوں سے میں ہماری والے ساتھیوں کو امریکہ کو ہراسیں کیسے تھا ان سے سارے لوگ سر بھی کر لیتے ہیں تو وہ ان کی چلن میں میں نے فرق دیکھا तो मैंने कहा भाई पाकिस्तान के चलते हैं लेकिन अमरीका के कहते नहीं तो तुम आपके हम चल रहे फिर हर किसम का तपस्था तो चाय होती है, है जो तुम आगे चलते हैं वो समझते हैं कि भाई हम किसी दुनिया से होकर आए मैंने कहा जमीन को सफाव नहीं दोगे और हाथ को समझ नहीं दोगे तो हर चीज ये है कि इंसान के अफियात को बिगाड़ने वाली चीज क्या है फिर उसको लिखता है खर्च करना تو جب انسان کو کچھ ملے گا تو قرآن نے کہا پہلا نہ آ سکوں الا نہ نہ آتا تو یہ تو سفر نہ کرو نہیں دے پاؤں بڑے سے درجن یہاں کام دیا حضیر اخرا تو حضرت محمد الفاظ مسم ففا متعاقہ سے جس پر متاثر مقرروں میں داخل ہو رہے ہیں سی ہے تو ہمارے کوئی نہیں کہ وہ جہاں نورم دس سے ٹائپ سے قائم کر رہے ہیں میں سارے دیکھ لیا سکتا ہوں نوٹ کا پہلے لاکھ سے چنا ہو یہاں سے لاکموں وغیرہ کو قتل کیا گیا میں سے کے نکلنے کو نہیں چاہتی تو جس وقت کے لیے کافی چل رہا تو چاہتے ہیں آتا ہے روایات جس وقت محمد ہے میں داخل ہو رہے تھے کے ساتھ کسان مزاج سب سے سب سے خریدے کی حالت میں چاہیے جبکہ وہ, وہ نہیں اتنی. یہ سالان جسے ہم چاہتے ہیں یہ اے, کے ساتھ آپ کی سانی مزاج لگ رہی تھی اور زبان مجھا کر رہے تھے اور ہمارا یہ بڑا بہادر کافو بہتمند آفا ہوا فرمایا سمر ساڑی سلام کے لیے یعنی چھوئیں گے تو چاہیے یہ تھا لیکن جی بات کی اطاعت جب گئے چاہیں لگے سب آئی کشمیر جتنے کے مجھے چارجیاں اپنے باغی کو ٹھیک کر دکھایا تو خود میں تمام بچوں کو مجھے کہا اور میں کیا کہا خود آئے تھے پیسے میں نے پتا کر کے لیا ہے میرے تقدیر کو لیا ہے لیکن اپنی تقریر سے نکال نہیں ہوئی خدا سے اتحادی تو میں تھا, سے سے دی, دی, جو جو یہ تھا کہ تقدیر سے بات یہ آئے گی کہ آپ نے تصدوں اور پورونی سے پیدا نہیں ہوگی جو دیکھو گے سے افاہجو خدافت ہے اس سب تک میں نے متاثر کرا پہلا مکتا یہ تھا کہ تقدیر اللہی کا آت کے ساتھ متعلق تبدیل نہ ہی کتاب ہے تبدیل جو ہے شدہ دور کی پلاننگ ہے جیسے اس نے مخلوط کی خدمت کے سب کی اور ان کے پتا کا علم اگنی ہے ادبی ہے اسے اگر میں معلوم تھا کہ اگر تک کیا ہوگا اس نے اپنے علم کی روٹی میں جو کچھ ہنڈا تھا اپنی حکمت کی بنا پر رکھ لیا اسے تقریب تھا انہیں کوئی جب معلوم سے محفوظ کر جائے گیا جہاں تک ایک انسان کا تعلق ہے کسی انسان کو تبدیل نہیں کھلی تبدیل کے نہ کھلنے کے بنا صرف ایک انسان کو نہیں جا سکتا کہ میں امریک اس لیے نہیں کرتا کہ میری تقدیج ہے میں کو تقدی کے کام میں لگ کر چلے گا کہ رکھا ہے اس کو بڑھایا ہے تو میرے آکار سے دیکھ کر صرف میرے تقدیر کو دیکھ کرنے سے تقریب اس لیے تقدیر اس میں خود سے کلیئر جب سامنے ہو چکا ہوگا تو ہم کہیں کہ تقدیر میں سات غلطی میں لگ کر ہو جائے گا بات تقدیر تبدیلوں سے کھٹی ہوئی ہے اب انسانوں کو سلاد کرنے کا یہ حکم دیا گیا اس لائبریری سماج اپنی دیکھا امر ہوتی ہے اور تقریب سے کا دیکھ ان ہے صرف انسانوں نے سخت نئے زیادہ ہی درد سے بیچا جاتا بلکہ وہ چاہتا ہے کہ سخت سے ہاتھ سے سر بھی जो जुआ हो जाए उसे अपनी तरफ महसूस न करें खुदा की तरफ महसूस करके अपने हिम्मत और ताकत पैदा कर लें क्योंकि अगर दिल टूट गया तो सब कुछ टूट तो दिल को ही रहा सब कुछ ज्ञान कर सकता है तो तकदीर कर दूसरे इसका जो अकी है जो इंसान में कुवत पैदा करता है दिल की कुवत अलग मुकूवत दी और उसके साथ जो दूसरी बात है उसमें जो इंसान اندر تو اور تقریبوں کی چیز کو سامنے نہیں دیتا جو انسان حاصل کر لیتا ہے سب کا نام لینے والا ہوگا جو نہیں کہے گا تو خدا کی طرف سے نہیں اس لیے ہر چیز کو خدا طرف محسوس کرے گا اور اپنی سخت آرٹی کو ڈر رہے گا آج کے دن میں جو آیا تقدیر کرنے کہ میں ہو جاتا ہے تو وہ اس رہا ہے سمجھتا نہیں اس اگر وہ جانے تو وہ پورے راج سے جاتا ہے جو کتجو ہوگا وہ اپنے جن کے لحاظ سے کتج لے کے درجے پر ہوگا وہ ہوگا اور جو آج ہی اختیار کرے گا ہم میں آتا ہے من پر اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ سے سنچائی دے دے گا راج بھائی تبدیل سے موٹی موٹی باتیں میں آ گئی اور آپ قسمت شاید کس نکو قسمت شاید کیوں نہ اگر پورے طور پر قمرین طور پر اس کی حقیقت سمجھنا چاہو تو اداسی نئے سب کے میدان میں صاف رکھو اور نئے محمدی محمدیہ کو کرو اپنے کو صاف کرو تو جس صاف ہو جائے گا اس کے ساتھ اور نقص دترے گا अल्लाह तक आप खोल देंगे ये शून्य हो रहा है कैसे हो रहा है उस वक्त जब हसाई खेल जाएंगे तो उसको सलाह नहीं जब हम सवाल करते ना पहले तो ये पसाई पाली चाहते हैं फिर ऑक्सीजन पटन किस्म हो हाइड्रोजन किस्तु हो तो पानी बन जाता है हम ज्यादा नहीं चाहते हवाई से पानी चाहते बने तो चाहते हैं सोचा तो हमें पहले تقریبوں کے لیے آپ سے بات کرنے میں نہیں آتی میں جاتی ہے کہ سمجھا سب سے دیکھو کی بات ہو جائے آپ کو جاننا ہی ملتا ہے کوئی بات ہے اس کے بارے میں کچھ لکتی ہے تقریب کے بارے یہ بات ہے اس میں ایک لک میں دے ہوں بات یہ ہے کہ آپ اگر قرآن تو سنیں گے تو ہمارے سائڈ بات ضرور چاہتے ہیں نتا کہ قرآن پہ نہیں سکتا کر سکتے ہیں قرآن کو لیا ہے فی الحال قرآن نے کہا صبح کا تول ہم کو کھانا ملتا ہے اور قرآن نے ہمارا کوئی مل جائے ملتا تو اب کسی طرح سے آپ ایک تھا کہ ہم لوگ دے دے आएगी अगर पूरे प्रधान की सुख किताबों को आप सहायकों को लेकर रखते हुए तो आपको भी मालूम होगा कि वो हमारे आना की साधा या कि शिक्षक क्या आगे और उसका मरणम यकीन होता है सच्चाजी का चाहता है कि सर आगे जैसे अल्लाह उन्होंने कहा कि क्या फायदू नहीं आए ان دی کے بارے میں دوست کل تقدیر کے بارے میں بات کی تھی اور کل کے سوالات میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ انسان کو کیوں آپ گیا استعلام اسکول ڈالا گیا اور ہم دیال احمد استعلام اگر اپنی ذات سے شامل بن کر آئے تو اگر باقی حضرات سے کچھ ایسے ویسے ہوتا ہے تو ان کا سب کچھ کیا حاصل ہے سوال یہ تھا یہاں ہمارے ساتھ یہ سوال اٹھایا اس کی دو سوال ہیں ایک سوال وہ اسلام کا مارکی نظام اور دوسرا یہ ہے جنت کی گورو مرارا کا کسا ہے بہ تو کیونکہ جو میں نے اس سے کہا کہ انسان جو کیوں آج مارا گیا اس کا تعلق ہی کیونکہ کچھ نہ کچھ تقدیر کے ساتھ ملتا ہے اور تقدیر کے ساتھ متعلق ہے اس خیال سے میرا خیال ہوا کہ کسی دو سی بات کو بیان کرتے ہیں اور پھر آگے بات کرے دوستو اس چیز کو ایک مسلمان کی حیثیت سے آپ مانتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اللہ کو بہت کی باتیں آلو جو ہے میں بار بار کر چکا کہ دلہ کے کی آلو یا کچھ اللہ کی سبیں ہیں اور ہر سکھ جو ہے وہ اپنے ضہور کو چاہتے ہیں. ہر سکھ جو اپنے ضہور کے اپنے, اپنے کو ہٹکارا کرنا چاہتے اس بار نے ایک مقام پر کہا ہے ہاں. جو اپنے ہت کی نکل سے ہے مجبور قید آئی وہ اپنے حکم تین مستی سے ہے مجبور ساٹ آئی میری آنکھوں کی تین آئی میں ہے چاہتا خشم ضرور چاہتا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ وہ کہ جب تھوڑا جو حکم دیتا ہے میں لا کے آئی جاتی بچوں فور ہے تو یعنی حسن ہے جو کسی چائے ہوتی ہے وہ ضرور کو چاہ سکتا ہے کسی طور اللہ کی سفاف ہیں اللہ کے اندر کے سٹے تو اللہ کی سات کی کفات کا ضرور اگر نہ ہوتا تو اللہ کی کفات کیا کہتے ثابت ہو سکتی مثال کے تو سے یوں سمجھی اللہ عادل ہے عبد کرنے, کرنے والے ہیں اللہ راس ہیں رفت دینے والے ہیں اللہ خالق ہے پیدا کرنے والے ہیں اللہ و تعالی حاصل ہے حکومت کرنے والے ہیں آنے ہے, وہ اللہ علے ہے حکم دینے والے ہیں اسی طور پر اللہ رنگ ہیں ان کی سب کا تقاضہ یہ ہے پورے لوگوں پر غم کریں اللہ قبار مطلب تعالیٰ کی کا تقادہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کے معاملات کو ادر کے ساتھ نبھائے اسی طور پر جس اللہ کی فط ہیں ہے تو ان تفصیلات میں جان کو کافی وقت چل جائے آئے گا آف یہ ہوگا کہ اللہ اپنی کتاب کا ضرور جاتا اور دیکھیے اگر ہم اللہ کو حضر مانگے تو خالق کا ضرور کیسے ہو سکتا ہے جب تک کہ خالد مخلوط کو پیدا نہ کرے خالد کی سف کا اقاظر جو ہے پھر مخلوق کو پیدا کرے جیسے دیکھیے انسان کے ہمیں بھی لوگوں نے وہ عالم عالم حق کہا ہے اور اللہ نے اپنی اپنی کتاب کا اس طرح سے تمہیں سطح ڈالا ہے اللہ کی کتاب اس کسان کے ساتھ ہے انسان کی کتاب اس کے ساتھ ہے بلا دلا کے سر کوئی شاستانات اور کیا کرو بہارا انسان جلان ہوتا ہے انسان جلان ہوتا ہے تو اس کے اندر چاہ پیدا ہو جاتی ہے اور اس چاہ کا پتا تھا یہ ہوتا ہے کہ وہ شادی چاہیے چاہک کا پتا یہ ہوتا ہے کہ وہ شادی چاہیے اور اگر وہ چاہتی نہ ہو تو پتا گھر نہیں ہو سکتا ہر انہیں علم چاہتے ہیں آخر جسے جسے بلکل نہیں. آخر. اور اگر وہ سوچنے کا اتحاد بالکل ہے تو وہ کیا کرے گا اور دائر کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی چیز کو گم نہیں کتابوں میں موجود اور پرسوں کئی کتابیں لکھی گئی چوری میں کتابیں لڑا रूसी में लिखी निजी तौर पर उसके बाद वनिया क्या नाम है किरान सर की उन्नीस सौ साली में आई उससे पहले सीमा अदाली की जो है आठ सौ छासी में और क्या नाम हैदुम आजादी में میں <سلام> دکھا لکھا ان سے پہلے لے لو اور کئی کتابیں ہیں جو کہ اللہ تبارک عالمی سمت میں مرتب طور پر تو سب کو مرتب ہوتا آج کے دور میں جو کتابی طور پر ایسے پایا جاتا ہے کہ یہ باتیں جو ان کے ماہر نہیں تھے ان میں تیو سے یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیں شاع کی لکھوا دو کتابوں کے لیے اندر آ گیا اور سمجھ طور پر لے اور کیا کس لیے تھا کہ دلوں کا نکھار ہو دلوں کا کچھ آپ بھی دور میں آپ دیکھیں صرف حضرت لے تو سور پر کتابیں انسان آرام ہو صرف موائل کو ان کے لے لو تو جو بھی سزا سفار سے موائل ہم سزا کے لگانے والی اور جو کتابیں ہیں وہ وہ لہ رہا ان کے پاس اللہ تعالیٰ کا تعالیٰ یہاں کا شیخ الحبیف سب نظر اللہ نے جو کام دیا اور نش... نشرے کے شیخ الحدیف نام بھی شیخ الحظیف ہے حدیث کا جو کام دیا تو دیا لیکن جیسے کہ ان کا خود ہی اشارہ منسوخ ہے کہا گیا کہ تیس سے کام لیا جائے تو سلوک کے بارے میں اور اس کی لالت کے لیے آپ کی میں بیماری کی حالت میں مطلب ملک اور علاقہ میں علاقہ بس میں یہ کہوں کہ یہ بڑا آٹموں کے دورے کی. تاکہ وہ چین چکے نکل جا رہے ہیں.